بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري محترم مجاہدین اسلام انصار و مہاجرین اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکار و جان نصار ودائیو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کا عظیم فضل و احسان ہے کہ الحمد للہ ہم اللہ کے راستے میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہیں آج کے درس میں ہم ایک خاص بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا تعلق ہمارے میدان سے ہے چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ نہ عملیات زیادہ ہیں اور نہ ہی تعارض وغیرہ زیادہ ہیں اور نہ ہی جنگیں وغیرہ زیادہ ہیں اس لیے بات ساتھیوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ یہاں سنگروں میں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اور بغیر کسی فائدے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے آج ہم مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جلجلال ابو کے کلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ان مورچوں اور سنگروں میں بیٹھنے اور ان مورچوں اور سنگروں میں ثابت قدم رہنے کی فضیلتیں اور ثواب وغیرہ کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کریں میرے محترم ساتھیوں جس عمل میں اس وقت مصروف ہیں یعنی سنگروں میں ہم موجود ہیں اگرچہ جنگ نہیں ہے تارس یا اسی طرح کی دوسری کاروائیوں کی ترتیب زیادہ نہیں ہے اس عمل کو شریعت میں رباق کہا جاتا ہے را با یعنی رباق اس کا مطلب ہے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کرنا اللہ جلجلال اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا اے ایمان والو اس برو صبر کرو ثابت قدم رہو وصابرو اور دشمن کے مقابلے میں مضبوط اور جمے رہو مستحکم رہو ورابطو اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو وطق اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ سے تقوا کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم پورے پورے کامیاب ہو جاؤ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس طرح کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں جن کو ہم اس درس میں مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے لیکن بعض حدیث کو ہم بیان کریں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رباط یوم خیر دنیا و معافیہ کہ اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات بہرے داری کرنا اور اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات گزارنا یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہیں جو کچھ دولتیں ہیں جو گاڑیاں اور جو بنگلے اور بلڈنگیں ہیں اگر یہ سب کسم ہم اسلام کی خدمت میں خرچ کر ڈالیں اس سے بھی بہتر ایک دن اور ایک رات اللہ کے راستے میں لگانا ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے رباط یوم و لطن خیر سیام شہر و کہ اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات گزارنا یہ ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی عبادت اور نماز روزوں سے افضل ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے و رباد یومن خی رومن فیما روحا یعنی اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات لگانا یہ ان ہزار دنوں سے افضل ہے یعنی جہاد کے علاوہ ان ہزار دنوں سے افضل ہے جن کے راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت اور نماز پڑھی جائے اور جن کے دنوں میں روزے رکھے جائیں یعنی جس عمل میں ہم اور آپ حضرات اس وقت مشغول ہیں مصروف ہیں سنگروں میں ہم موجود ہیں اگرچہ جنگ نہیں اگرچہ تعارظ نہیں اگرچہ کاروائیاں نہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمارا بیٹھنا اتنی زیادہ فضیلت اور عجر و ثواب کا حامل ہے اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم ان راستوں میں اور ان مشکلات میں ان مشقتوں میں صبر کر رہے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اگر ہم ان سنگروں میں کپڑے دھوتے ہیں تب بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے اگر ہم صرف کھانا کھاتے ہیں تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے اگر ہم سوتے ہیں تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے اگر ہم دوسرے اسی طرح کے جائز کاموں میں مصروف رہتے ہیں ان سب کا اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے ہم یہاں بیکار نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ایک اور بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم اور آپ حضرات ان سنگروں میں نہ ہوتے تو یہ فوجی یہ ظالم لشکر ہمارے علاقے کو مکمل طور پر قبضے میں لے لیتا لیکن آپ حضرات کی موجودگی اور تحریک طالبان پاکستان کے شیروں کی موجودگی اور ان کے انصار کی موجودگی اور مہاجرین کی موجودگی سے یہ دشمن ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب اور ہیبت ڈال دیا ہے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں خوف اور ترس ڈال دیا ہے اس لیے یہ مجاہدین کی موجودگی میں پیش قدمی کرنے سے ڈرتے ہیں اس لیے میرے ساتھیوں اللہ کے لیے اس راستے میں ثابت قدم رہیے مستحکم رہیے اور اپنے سنگر میں بیٹھنے کو اور سنگر میں وقت گزارنے کو اور ان علاقوں میں رات اور دن گزارنے کو بیکار نہ سمجھیے بلکہ یہ اللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے اور ہم ایک بہت بڑی عبادت میں مصروف ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد میں خون بہایا جاتا ہے یعنی عملیات اور جنگ وغیرہ میں خون بہایا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے جبکہ ربات یعنی جس وقت جنگ وغیرہ نہیں ہوتی تو مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی جاتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسلمانوں کی خون کی حفاظت کرنا کافروں کا خون بہانے سے زیادہ افضل ہے ربات یعنی اللہ کے راستے میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا الحمد للہ آپ حضرات اس عمل میں مصروف ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس شخص نے ایک رات مسلمانوں کی پہرے داری کی تو اسے اپنے پیچھے نماز پڑھنے اور روزے رکھنے والوں کا اجر ملتا رہے گا میرے ساتھیوں اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے پیچھے جتنے بھی مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں دینی مدرسوں میں سبق پڑھ رہے ہیں دوسری عبادتوں میں مصروف ہیں اپنی جان مال اور عزت و ناموز کی حفاظت کرتے ہوئے دین کی خدمتوں میں مصروف ہیں ہم جو ان سنگروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ان سب کا اجر انشاءاللہ ملے گا اس لیے کہ اس حدیث کے مطابق اس میں یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جس شخص نے ایک رات مسلمانوں کی پہرے داری کی تو اسے اپنے پیچھے نماز پڑھنے اور روزے رکھنے والوں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا اسی طرح ایک اور روایت میں ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رباط یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی نماز یعنی ایک نماز پانچ سو نمازوں کے برابر ہے آپ حضرات جو سنگروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں آپ کی ایک نماز دوسرے لوگوں کی پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اسی طرح آپ کا ایک روپیہ خرچ کرنا اور ایک درہم و دینار خرچ کرنا کسی اور جگہ سو روپے اور سو دینار خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلا ہوا مجاہد اللہ کے راستے میں پہرے داری کرنے والا مجاہد نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک نماز دس لاکھ پچیس ہزار نمازوں کے برابر ہے سبحان اللہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک عظیم نعمت میں مصروف ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور بیکار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ ہم مزید ثابت قدمی اور مزید مضبوطی اور استحکام کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں اس بیان کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو پہرے داری کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں یعنی تمام ساتھیوں کے اپنے اپنے مراکز ہیں الحمد للہ سینکڑوں مجاہدین اس محاذ پر موجود ہیں ان محاذوں میں جو مرکز بنے ہوئے ہیں اور جو ساتھیوں کے ٹھکانے ہیں ان کی پہرے داری کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اور تمام مجاہدین کے لیے پہرے کرنا واجب ہے امیر کا امر ہو یا نہ ہو اللہ جل جلال کا امر ہے اللہ جل جلال کا ارشاد ہے یا ایوہا اے ایمان والو خضو رقم احتیاط کرو اور اپنے احتیاط سے کام لو اس لیے احتیاط کرنا ہم پر لازم ہے احتیاط کرنا ہم پر واجب ہے پہرا کرنا ہم پر لازم ہے کوئی شخص یہ نہ کہے ہمارے یہاں پہ دشمن کافی دور ہے اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے ناؤز باللہ یہ بات غلط ہے پہرہ کرنا اللہ کا امر ہے اور پہرہ نہ کرنا یہ گناہ ہے اور جب ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو دشمن بھی ہم پر جری ہو جائے گا اور دشمن بھی بہادر ہو جائے گا اس لیے پہرے داری سے غفلت کرنا جائز نہیں ہے اور پہرے داری میں غفلت کرنا گناہ ہے اس لیے میرے دوستوں پہرا کیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آئینہ نیلا سمست یعنی دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ ان کو نہیں لگے گی وہ جہنم میں نہیں جائیں گی ایک وہ آنکھ ہے آئینسفی سبیل اللہ وہ آنکھ جس میں اللہ کے راستے میں پہرا کرتے ہوئے رات گزاری ہو وہ آئین البت من خشیت اللہ دوسری وہ آنکھ ہے جو کہ اللہ کے خوف سے رو رہی ہو تو اس حدیث کے مطابق یعنی وہ آنکھ جو کہ اللہ کے خوف سے روتی ہے اور وہ آنکھ جو کہ اللہ کے راستے میں پہرا کرتے ہوئے رات گزارتی ہے اس حدیث کے مطابق جہنم سے نجات اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ ان کو عطا کیا جاتا ہے میرے محترم دوستو بہرے کی ترتیب کو مضبوط کیجئے مستحکم کیجئے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہد ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ ہیں اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی اپنے اعمال کے حفاظت کرنے کی زبردست کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ